یہ پوچھا کہ رات کیا بچھایا تھا میں نے کہا کہ وہی ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا مگر میں نے اس کی چار طے اس سوچ کے ساتھ کر دی تھی کہ آپ کو زیادہ آرام ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو دوبارہ ویسا ہی کر دو اس لیے کہ رات اس نے مجھے نماز شب سے باز رکھا لازم بات یہ ہے کہ تحجد کی نماز سے بعض ذرا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے لیکن ان کو اس بات کا احساس ہو گیا اور ذرا غور تو کیجیے کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے جو حضرت افسر رضی اللہ تعالی انہا کے گھر میں ہیں جسے دوہرا بچھا کر وہ سویا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور سکون کے لیے آپ نے اس کی چارتہ بنا کر بچھا دی کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس پر سو لیتے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس پر آرام فرما لیتے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آرام فرمانے کے بعد آپ اس بات کا اظہار نہیں کرتے کون دیکھنے والا تھا ناظرین اور خزرے میں کس کو یہ معلوم تھا کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا جسے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دوہرا کر کے بچھایا کرتی تھی اسے چار تہہ کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے آرام کے لیے رکھ دیا ہے ارے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور آپ آرام کرتے رہتے اور آرام کرتے چلے جاتے نہ کسی کو اطلاع پہنچتی نہ کوئی باہر والا ان سے آ کے سوال کرتا بلکہ کسی کا تو یہ حق ہی نہیں تھا کہ آپ سے آ کر معلوم بھی کر سکتا لیکن قربان جائیے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا پر اور ایک ایک عمل پر کہ جن کے لیے جنت کے تمام تر خزانے کھول دیے گئے ہیں ان کی چابیاں دے دی گئی ہیں جن کے لیے اس کائنات کو اللہ تعالی نے خلق کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر اس حد تک لیے ہوئے ہیں اور امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کی بادشاہت اور دنیا میں شہنشاہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل مقام تو آخرت کا مقام ہے اصل تیاری تو آخرت کی تیاری ہے ارے دنیا کا جو آرام ہے وہ تو بہت ہیچ ہے اس ہیچ آرام کے بدلے میں ہمیں سودا اس آرام کا نہیں کرنا بلکہ اس آرام کو ختم کر کے دراصل ہمیں اس آرام کو حاصل کرنا ہے آئیے نازن بلکہ درود پاک کا نظرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ویلیہ وسلم کی خدمت اخبس میں پیش کرتے ہیں اللہ صل اللہ سید و مولانا محمد امال علیہ وصاب وبارک وسلم وس علیہ ہمارے ساتھ رشید فرمائے ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن آپ کے ہمارے ہم سب کے ارد عزیز محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے سب سے پہلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السّلام علیکم میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی وعلیکم السلام فرمائیے اصل میں کار میں چپکلی اور کتے کو دیکھتی ہوں اپنے گھر میں ایسے ایک بڑا چپ... دو بڑے سے چپکلی اس کے منہ میں چھوٹے بچے اور ہمارے کمرے کے اندر ہے ایسے کتا جھڑپ کے آ جاتے خاموشی سے ایک چپکلی اور اس کے بچے کو کا دیتے हुँ. اور خاموشی سے پھر چٹ پہ چلا جاتا ہے وہ کتا اور میں چل رہی کتا کہاں گیا ہمارے چھتر کیا کر رہے پھر اتنے میں کہتا ہے کہ کتا ایک چپکلی اور بچے کو کتا کہا گئے اور میں دیکھ رہی ہوں چپکلی اور کتا باقی ہے اور میں چل رہی کہ اس کو بھی کہا لے اس کو کیا کر دوسری جگہ میرے کو آدمی کہ ابھی تین چار دن ہوئے میں نے اتنا بڑا چپکلی اور اتنا بڑا سارا چمک رہا ہے جیسے کی طرح اس کا تو اس میں, میں چھپکریوں کو دیکھ کے میں چیک لگا رہی ہوں اور اس میں میں کتا آتا ہے پھر دوبارہ دوسری دفعہ میں ایک بار دیکھ رہی ہوں کتا آتا ہے جیسے چھپکڑیوں کو پکڑنے کے اور دیوار کے اندر چھپکری اور کتا دونوں دیوار کے اندر چڑھے جاتے ہیں اور ان کے اپنی یہاں کہتے ہیں چپکری اور کتا دیوار کے اندر دوبارہ نہیں آئے کہ چلاؤ نہیں نہیں میں نے کہا نہیں یہ دوبارہ جائیں دفعہ میرے گھر پہ اس طرح آ رہے ہیں کتا اور دونوں ایک ساتھ کہہ رہے کہ یہ نہیں آئیں گے بس دیوار کے اندر اور یہاں سے نکل کر پھر پیچھے کی की तरफ جائے گی دونوں پھر اتنے میں میں نے دیکھا میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے جس کی عمر آٹھ سال ہے اچھا اور روڈ کے اوپر سے اثر ہارا ہے تو میں چل رہی ہوں کہ آج اُسما آپ کے اسکول کا ٹیم ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کو اسکول جانا ہے تو اتنے میں میری بیٹی اپنے منہ بلیک برقعے سے چھپا لیتی ہے اور میری بیٹی اسے بھاگ رہی ہے Hmm. اور روڈ ہے وہاں جتنی گاڑیاں جا رہی ہے hmm. اور میری بہن اور میری کالا بہن میری بیٹی کی فیچر جا رہی ہے کہ آپ آ جاؤ کہ آپ کی آپ کے اسکول کا ٹائم میں آپ کو اسکول جانا ہے hmm. اور میری بیٹی کو ٹینکر نہیں ہوتا بڑا سا hmm. وہ مار لیتے اور گر جاتی ہے hmm. میری بیٹی hmm. اور اس لیے میں, میں جا کے اٹھا لیتی ہوں اور میں اٹھانے جا رہی ہوں جتنے میں کار گاڑی آ جاتی ہے جیسے میری بیٹی کار گاڑی کے نیچے اور کار گاڑی جو ہے اوپر سے جا رہی ہے تھوڑا سا اس کو شارٹ کر کے وائن بہت ہو گیا ہاں بس بول رہی ہوں نا hmm. میں جا رہی ہے. پھر اتنے میں میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا تون تو بہت میری بیٹی کا جیسے اس کو لگا لیکن صرف ہاتھ پہ لگا اس کا ہاتھ کا جو گوشت وہ پٹا ہوا ہے اور اتنا خون آ رہا ہے اس کے ہاتھ کے گوشت سے یہ خواب میں یہ بتائیے آپ کی تعمیر مجھے بتائے آپ پریشان تو نہیں ہیں میں پریشان ابا بس میں بیمار ہوں اس وجہ سے میں پریشان آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں بسم <سلام> اللہ محمد محمد کراچی سے بہن یہ پوچھا دو مرتبہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ چھپکلی ہے اور پھر کہیں سے کتا آ جاتا ہے کتا چھپکلی کو کھا جاتا ہے پھر چھت, چھت پر چلا جاتا ہے دوسرے خواب انہوں نے یہ دیکھا کتا آیا انہوں نے جو کتے نے چھپکلی کو پھر کھا لیا چھپکلی کا سر جو ہے وہ صاف کی طرح چمک رہا ہے پھر دونوں جو ہے وہ کسی سوراہ میں گس جاتے ہیں دیکھیں یہ دونوں خوابوں میں کنٹینیوٹی ہے تسلسل ہے اور اس خواب کی تعبیر دیکھیں چپکلی کا دیکھنا اور کتے کا دیکھنا چھپکلی کے دیکھنے میں اہتمام ہے کہ ہو سکتا ہے بیماری ہو پریشانی ہو لیکن کتے کے دیکھنے میں یہ احتمال نہیں ہے کتے کے دیکھنا علماء معبرین فرماتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف دشمن ہے خنخوار کتا ہے کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دشمن جو ہے وہ بہت زیادہ دشمنی پر تلا ہوا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی کر رہا ہے لیکن کتا اگر خاموش ہے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا اس کا مطلب ہے کہ دشمنی اسی دل میں چھپی ہوئی ہے لیکن اب تک اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ دشمن آپ کا موجود ہے لیکن آپ کو نقصان پہنچانے کی فی الحال کوشش نہیں کر رہا لیکن چپکلی کا دیکھنا یہ بیماری ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ خدا نہ خاصتا کوئی ہلکی ہلکی یا تو بیماری ہے یا مستقبل قریب میں بیماری کی وجہ سے تھوڑی بہت پریشانی آ سکتی ہے ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں نہیں اپنے خواب کے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں یہ تو میں نہیں بتانا ایسے کدھر سے بات کر رہے ہیں اچھا تھوڑا اونچا بولیں گی ہاں جی میں نے خواب دیکھا فجر کے بعد رمضان میں یہ خواب میں نے دیکھا ہے نا کہ ایسے کھلا سا میدان ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ گھوڑے ہوتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے کہ بزرگ ادھر سے اس بزرگ کا وہ نام بھی لیتا ہے مگر نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت بزرگ کی نا سوا ادھر سے گزر ہے مگر وہ مجھے بزرگ نہیں آتے پھر میں آسمان اس آسمان کے اوپر ایسے نا وہ گھوڑے کی تصویر بنی ہوتی ہے اس کے اوپر نا بھی ہوتے ہیں اچھا بس من کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا ایک میرا او ایک اور ہاتھ ہے میرا یہ میں نے جبکہ وہاں میں دیکھا میرے بوجی فوت ہو گیا ہوں گے نا تو میں نے ہاتھ دیکھا تھا کہ ایسے میں کیا دیکھتی ہوں کہ سیبوں کے بہت زیادہ درخت ہے سیب اور ناشپاتی کے وہ اتنے خوبصورت وہ درخت ہوتے ہیں اور فینا نہ ایسے نہ پھر منظر چینج ہوتا ہے پھر ایسی سیڑھیاں ہوتی ہے میرے ساتھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں محب محب ان میں سے مرد بھی اور عورتیں بھی اور جو مرد ہوتے ہیں ان کی سفید داڑیاں اور لمبی داڑیاں ہوتی ہیں وہ تو ایسی میری بوجی کی سیڑیاں آتی ہیں اور وہ چار پہ ابو جی پہ لیتے ہوتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں ان کے گلے میں تو منہ چومتی ہوں رونے لگ پڑتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں نہیں تم نے رونا نہیں ہے جی ہاں اور ایک اور خواب ہے اچھا آپ کا بہت شکریہ بہت مختصر وقت ہے آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کی تعبیر بتاتے ہیں ایک اور کالر بھی شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں فرسٹ ٹائم آپ سے بات کر رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہے بہت شکریہ کالر کہاں سے بات کر رہی ہوں میں سے بات کر رہی ہوں جی سر میں نے ہاو میں نا اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے چار پانچ دن پہلے اور بہت ہی پیارا ان کا چہرہ ہفتہ چہرہ دیکھا ہے کُرسی اور ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ٹیپل آگے ایسے کُرسی پہ بیٹھے ہیں وہ یعنی ان کا فیس اتنا خوبصورت ہے ابھی تک میرے آنکھوں کے سامنے سے وہ جا نہیں رہا اور دل کو اتنا سکون ہاف میں دیکھا ہے یہ بتائیے کہ آپ کے والد انتقال کر چکے یا زندہ ہیں ہاں جی فوٹ ہو چکے ہیں چار جی ابھی دو دن پہلے یہ خواب دیکھا ہے کہ خواب میں جب اٹھی ہوں نا صبح بہت شدید سے رو رہی تھی اچھا آنسو گے شاہد اتنا جیسے پتا نہیں کیا ہو گیا جی بھائی یہ تو خواب میں نے بتانی تھی بالکل آپ بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی صاحب دیکھیں یہاں بہن نے یہ پوچھا کہ کھلاسا میدان ہے بہت سے گھوڑے ہیں اور یہ ہے کہ بزرگ آ رہے ہیں لیکن بزرگ نظر نہیں آتے خلاسا میدان دیکھنا یہ ایک زندگی کی شاہراہ صحیح ہے اور اس میں بہت سے گھوڑوں کو دیکھنا گھوڑے علماء فرماتے ہیں کہ یہ سرداری کی نشانی ہے تو گھوڑے کو آپ نے دیکھا اور پھر کسی بزرگ کا آپ نے سنا لیکن آپ نے انہیں دیکھا نہیں تو یہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے جو اولیاء کاملین ہیں وہ اپنی دنیا اس طرح گزارتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کی رضامندی ایسے چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے سرداری عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کے دروازے ان کے لیے کھولتا ہے صحیح. اور علام اللہ یا یہ تین آیتیں اس بات پر شاہد دی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پوچھا کہ ان کے والد مرحوم ہیں تو بہت سے ناشپاتی کے خوبصورت سے درخت ہیں اور ان کے والد سب ایک جگہ بیٹھے ہیں اور یہ انہیں چونتی ہیں جا تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا رونا نہیں اب یہاں پر بہت سے ناشپاتی کے درخت کو دیکھنا درج ہے کیونکہ انہوں نے جنت کا ایک نظارہ ہی دیکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کے والد مرحوم کے کسی عمل سے خوش ہو کر اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں اپنی رحمت اور آفیت کے سائے میں رکھا ہے اب وہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم رونا نہیں اب ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے غم میں بہت زیادہ روتی ہو تو ان کے بتانے کا مقصد اس خواب کی تعویر یہ ہوگی کہ رونا نہیں چاہیے بلکہ اگر ان کی محبت کہ حق ادا کرنا ہے تو انہیں اشارے ثواب کیجیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حدیث کے مطابق تین چیزیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ یعنی اولاد سالے ہے جو اپنے والدین مرحومین کو یعنی اشارے ثواب ہیں اور اس کے بعد جو سیلپوٹ سے پہلے کی پوچھا کہ ان کے والد مرحوم خواب میں آئے چار سال انتقال ہو چکا ہے ہستا چہرہ ہے بہت سفید رنگ خوبصورت ہیں اور ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حب العالمین نے آپ کے والد کو اپنے یہاں بہت اچھا مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ لمحہ مابین فرماتے ہیں کہ مرحوم کو خوش دیکھنا ہستا دیکھنا یا اس کا چہرہ جو ہے وہ دنیا میں اتنا خوبصورت نہیں تھا سفید نہیں تھا لیکن اس کا خواب میں سفید دیکھنا خوبصورت دیکھنا اس کے اچھے حال کی نشاندہی کریں شامل کرتے جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم بھائی میں مسز رجاز لاہور سے السلام علیکم جی <سلام> وعلیکم السلام <علیکم> اچھا بھائی اصل میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر خواب میں فوت ہونے والے آئیں اور اگر آپ کو وہ چیز دے کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ خوش خوشخبری آنے والی ہے زندگی میں اور اگر کچھ لے جائیں آپ سے مانگ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بری خبر سنی جائے گی تو بس خواب تو میں نے خیر ایک دو سال پہلے دیکھا تھا آئی فاؤنٹ اٹ کریکٹ کی تعبیر بعد میں سمجھ آتی ہے جب انسان کے ساتھ وہ حالات آ جائیں تو مجھے اگر آپ بتا سکیں کچھ بیسک تعبیریں ہوتی ہیں نا جیسے کہ شام نظر آئے تو دشمن کے بارے میں حال نظر آئے تو خوشی کی خبر ہے تو یہ تین جو نظریات ہیں جو چلے آ رہے ہیں شروع سے کیا مولانا صاحب اس پہ وضاحت کریں گے اسے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی صاحب جی ان کے مردہ کچھ خواب میں یا میرے بہن کا ایک خواب باقی ہے بہن نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت زیادہ رو رہی ہوں تو کچھ خواب میری بہن ایسے ہوتے ہیں کہ خواب میں دیکھا جائے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے تو یہ آپ کا خواب بھی آپ کی جو ہے خواب کے برعکس سے یعنی حقیقت میں اللہ آپ کو خوشی عطا اس کے بعد مسز سجاد صاحب نے یہ پوچھا کہ خواب میں جو ہے وہ فوت ہونے والے آئیں تو کچھ چیز اگر لے کر جائیں تو اچھا شگون نہیں ہوتا مم. کچھ شے دے کر تو اچھا شگون ہوتا ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے علماء معابدی نے فرمایا کہ مرحمین میں سے کوئی خواب میں آ کر کوئی شے دے جائے چاہے وہ کوئی بھی شے ہو خواب دیکھنے والے کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے انتہائی اچھا شگون ہوتا ہے مم. لیکن کچھ چیز لے کر جائیں تو علماء محبدی نے فرمایا کہ یہ اس گھر والوں کے لیے یا اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اٹھ کر آپ کوئی بھی شے اللہ ابلا کی بارگاہ میں صدقہ دے دیں اور اللہ تبارک کا بتانا سے اس خوف کے برے اثر سے پناہ مانگیں تو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ برا اثر نہیں ہوگا بات جاری رکھیں گے نازیم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے کے بعد خوش آمدید خواتین خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالوں کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں صدف بات کر رہی ہوں سرگودا سے جی فرمائی جی میرا خواب ہے کہ میں ایک گلی میں جا رہی ہوتی ہوں میرے ساتھ میرے ابو ہوتے ہیں اچھا تو میں ایک دم دیکھتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے پیچھے سے فالو کرے میں ابو کہتی ہوں کہ ابو میرے پیچھے کوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سیدھی ہو چلو کوئی نہیں نا میں پھر کہتی ہوں کہ ابو میرے پیچھے کوئی ہے ابو کہتے ہیں چہنوں کی طرح سیدھی ہو کہ چلو آج. تو ایک دم سے مجھے فیل ہوتا ہے جیسے موت کا فرشتہ مطلب میں ایک جگہ دیکھا تھا کسی مووی میں شاید مطلب اس کے بلیک کپڑے اور براؤنی فیشو کلر ہاتھ میں ایک ہوکلوے گی میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے میں پھر بہت شو میں چاہتی ہوں کہ ابو دیکھیں میرے سامنے آگے مجھے بہت ڈر لگ رہے نا ابو کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا میں کہتی ہوں ابو میرے بالکل سامنے کڑا میں آگے نہیں چل سکتی تو پھر ابو کہتے ہیں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں وہاں پہ ابو وہی لکھڑوں کی دعا کرتے ہیں تو ایک دم سے مجھے وہ فرشتہ انسانوں کی شکل میں نظر آنا شروع جاتا ہے اور میں پھر اسے ڈر بھی نہیں ہوں بس پھر مجھے یہ بتائیے کہ نماز پنجگانہ پابندی شدہ کرتی ہیں آپ جی کبھی کبھی رہ بھی جاتی ہے لیکن کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ وہ اکثر فجر کی رہ جاتی ہے کوشش کریں کہ اکثر فجر کی نہ رہے اور اکثر فجر کی نہ رہے گی ان تو اکثر پریشانیاں بھی نہ رہیں گی ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السلام جی جنید سر مولانا دیکھتے ہیں آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں اچھا آپ بہت مختصر بیان کیجیے گا آپ مدینے کی ہوں آواز آپ کی کٹ رہی ہے اگر آپ موبائل فون سے بات کر رہی ہیں تو تھوڑا باہر آ جائیے مدینے میں آپ کی آواز بالکل نہیں سمجھ میں معافی چاہتا ہوں مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی زیو سے سطف بہن نے سردوں سے پوچھا کہ ایک گلی میں یہ جا رہی ہیں ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی ہیں اور یہ بار بار یہ شک کرتی ہیں کہ پیچھے کوئی موجود ہیں یعنی موت کا یعنی فر... کوئی موجود ہے جو ان کے پیشے پیچھے آ رہا ہے یہ والد سے بارہ کہتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں چلیں آپ بعد میں انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ پیچھے جو ہے وہ موت کا فرشتہ ہے اور بتاتی ہے کہ مووی میں بھی میں نے دیکھا تھا اس طریقے سے دیکھیے بہن یہ خواب در حقیقت میں آپ کو تلقین ہے زندگی جو ہے وہ ایسے ہی ابس نہیں دی گئی بلکہ دنیا راؤن آخرت کہ دنیا آخر کی کھیتی ہے جو اس نے بوئیں گی آخر میں وہی وہ کاٹنے کو آگ ملے گا تو یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ دینی معاملات میں سستی اختیار کرتی ہیں تو عام طور پر جب مومنین بندوں میں سے چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو دینی معاملات میں سستی اختیار کرتے ہیں تو خواب میں انہیں اس طریقے سے تنقید کی جاتی ہے کہ موت کا فرشتہ پیچھے یعنی موت جو ہے ہر انسان کے سر پر کھڑی ہے کیا معلوم کہ آج ہم یہاں پر جی رہے ہیں کل یہاں پر موجود نہ ہو تو بہتر یہ کہ جب ہمیں موت کا وقت نہیں معلوم تعین نہیں ہے تو ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے اور موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے سب سے بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ الاقبار کا بتانا اور اس کے رسول کیا کرنا کی مکمل فرما برداری ہے بالکل جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم وعلیکم السلام آج رہے گا آپ کیسے جی اللہ کے شکر ہے کون کہاں سے بات آمد. کر رہی ہیں میں یادو سے بات کر رہی ہوں میرا, میرا خواب یہ ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ندی بگ سے لگ رہا تھا ایک روم ہے وہاں پر ہم وہاں پر ایک ڈیلڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک وہ چادر وہاں پر دیکھی ہوئی وہ چمک رہی ہے بہت سارا سفید کمرہ ہے ٹھیک ہے پورا سارا پڑے لگے ہوئے اتنا سندر بہت سندر کمرہ ہے ہم وہاں پر بیٹھے میری دادیوں میں کگن ہم وہاں بیٹھتے ہیں لیکن وہ چادر گھوم جاتی ہے لیکن میں بس خاموش ہوتی ہوں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ ایسا ان کا کمرہ ہے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس تعداد پہ گھوم جائیے تو پھر نہیں بات چل رہا پیسے دیکھیں گے ہم پھر اتر جاتے آپ کی کال غالب ڈراپ ہو گئی بہرحال مختصر اس حالے سے کیا فرمائیں گے خواب مکمل طور پر ان کا سمجھ میں نہیں آیا ہے لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں وہ میں کرتا ہوں کہ آقا علیہ سلاۃ السلام کو بس جائے کہتی کہ روم ہے اور اس میں چادر ہے بڑی چمک رہی ہے اور چادر پھر گم ہو جاتی ہے تو یہ پریشانی کے علم میں ہے دیکھیں آقا علیہ سلاط السلام کو خواب میں دیکھنا یا ان کے حوالے سے کوئی بھی شے دیکھنا تو مومین کے لیے ایک اعزاز کسی بھی حوالے سے اگر وہ نیک بندہ ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ حب العالمین کے پیر رسول اس کی نہیں فرما رہے ہیں بالکل. بالکل. لیکن اگر وہ گناہ گار بندہ ہے تو آکانے علیہ سراط اسلام کے حوالے سے کوئی بھی دیکھنے کا مطلب یہ ہے تابع ہے کہ اسے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو دوسرے راستے سے ہٹا کر سراط مستقیم کی جانب گامزن کرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی میں سب کر رہی ہوں لاہور سے جی فرمائی جی میں نے یہ پوچھا میں اکثر خواب میں مچھلی کھلاتی ہوں کسی کو یا کھاتے ہوئے دیکھا ہے مچھلی کھلاتی ہیں یا کھاتی ہیں ہاں جی اکثر اور ایک ہماری ہماری والدہ فوت ہوئی ہوئی ہیں تو سب بہن بھائی یا ہم بہت سا اونچا بولیں گے ہمارے ہم بہن بھائی جب بھی آپس میں بات کرتے ہیں سب کو ایسے خواب میں ملتی ہیں کہ اچھا لباس ہوتا ہے اور ایسے آتی ہیں جس سے زندہ ہیں اچھا والدہ مطلب تمام بہن بھائیوں کے خواب میں ہاں جی مجھے بھی ایسے ہی آتی ہیں کہ زندہ ملنے آئی ہیں اور کہ پہلے خوف کے حوالے سے کہ کچھ اب کا خیرات وغیرہ کرتی ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی صاحب سویا بہن نے سے یہ پوچھا کہ اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ مچھلی وہ کھلا رہی ہیں دیکھیے بھی ہیں جی کھاتے بھی ہیں تو مچھلی خواب میں دیکھنا یہ نعمتوں پر محمل کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو نعمتوں سے یہ بھی فائدہ حاصل کر رہی ہیں اور مخلوقی خدا کو بھی فائدہ دے رہی ہیں یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خط کا خیراک کا بھی اہتمام کرتی ہے تو یہ خواب ان کے لیے اچھا شگون ہے اس کے بعد فرماتی ہیں میں نے خواب میں اور عام طور پر ہم دین بھائی والدہ مرحومہ کو بڑی اچھی صورت میں بڑے اچھے لباس میں دیکھتے ہیں تو اچھی صورت میں یا اچھے لباس میں کسی مرحوم یا مرحومہ کو دیکھنا اس کے اچھے حال کی طرف انڈیکیٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا بالکل صحیح ایک اور کالم بھی شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جینے سے پہلے خواب میں لے کر میں آیا تو رشمی لٹکے کے ابو تھی اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھی اس کی امی تھی تو ہمارے بڑے بھئی ہے کہ کمرے میں بیٹھ گئے پھر رشتے کی بات کریں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک مہینے پہلے آپ کا رشتہ آیا ٹھیک ہے جی جی آپ اگر آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں پاکستان سے اگر موبائل فون سے بات کر رہی ہیں تو پلیز تو باہر آ جائیے کیونکہ سگنلز والے ڈراپ ہو رہے ہیں باپ با, سے ہوں ہلو جی ہاں بولیں جی تھوڑا سا باہر آ کے بات کریں باپ سے بات کر رہی ہوں اچھا آواز آپ کی بہت کٹ رہی ہے فرمائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں جی میں نے قوم نے دیکھا کہ میرے لیے رشتہ آیا تو بات پکی ہو گئی سوگوں نے دعا کر ہی پڑی تو میں رونے لگی صبح میں رونے لگی کہ ابھی میری شادی ہوگی پھر تو لڑکے کی امی نے بولا کہ پتا نہیں لڑکے نے کون لڑکی کو پسند کر لی بہن کو یا بڑی بہن کو بس یہیں سے خواب میں نے دیکھا رات کے بارہ بجے کا ٹائم تھا اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کی صاحب ان کا خواب تھوڑا سا عجیب ہے سہماتی ہوں کہ میں نے کچھ ہفتے پہلے خواب دیکھا کہ رشتہ آیا بات پکی ہو گئی مٹھائی وغیرہ بھی ہے اور یہ رو رہی ہیں لڑکے کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کون سی لڑکی پسند کی بڑی ہے چھوٹی یعنی کون سی لڑکی کو کون سی بہن کو پسند کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ مستقبل کریم میں انشاءاللہ ان کا رشتہ ہو جائے گا اچھی جگہ پر لیکن کچھ مشکلات اس میں آنے آ سکتی ہیں اور محب اللہ عالمین خاص طور پر اس بہن کے رشتے میں اور عمومی طور پر تمام بہنوں کے رشتے میں جو بھی رکاوٹیں رکاوٹوں کو دور فرنا شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم السلام علیکم میرا خیال ہے شاید یہ کال ڈروپ ہو گئی ہے اچھا بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ خواب دیکھا اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ صاحب مستقبل وئی میں جو ہے کوئی پریشانی آ سکتی ہے اور وہ خواب میں انڈیکیشنز اس چیز کی ہو رہی ہوتی ہیں تو کیا اس انڈیکیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مطلب کچھ پریکاشنری کچھ کرنا چاہیے اس پہ کلام کرتے ہیں رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر کے بعد اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر ہے خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی میں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں تھوڑا سا اونچا بولیں گی میں نے خوابوں کی یہ تعبیر پوچھنی تھی کہ نہ میں دو سال پہلے ارتقا میں بیٹھی جب میں ارتقا سے اٹھی نا تو میں نے کیا یعنی کہ جب ارتقا سے اٹھی تو مجھے خواب آیا کہ میں نا اپنی یہاں پہ گلی سے گزر رہی ہوں ایک برف کے نیچے سے اونچا اونچا بولے ذرا گلی से رہی ہوں یہاں سے گھر کے نزدیک سے تو درخت کے نیچے سے تو میں کیا دیکھتی ہوں وہاں پہ ایک محفل ہو رہی ہے تو وہ جو گھر والے جو محفل کروا رہے ہیں نا ایک عورت اٹھ کر آتی ہے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ نا وہ میرے گلی میں پھولوں کا ہاتھ پہناتی ہے اور ایک چادر مجھے اوڑتی ہے اور پیسے دیتی ہے مجھے اور یہ کہتی ہے یہ جو جن کے نام کے ہم محفل کروا رہے ہیں نا ان کی طرف سے آپ کو دے رہے ہیں اور ایک بار میں نے آپ سے اور نا ایک مجھے جب یہ پچھلے سال حج کا مہینہ تھا نا تو میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں حج کے جا تو میں اخبار میں کیا دیکھتی ہوں بڑا میں رو رو کے دعا کرتی تھی تو میں اخبار میں کیا دیکھتی ہوں کہ گھومبجہ خزرا ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور ہمارے سہن میں کلامی ٹھہر گیا اور پھر میں نے اس کے سامنے ہو کر دعا مانگی کہ کہ اللہ میں حج یعنی کہ میں حج کروں بہت جلدی میرا हुँ. بہت دل کرتا ہے اور میں نے ایک اور دعا مانگی हुँ. تو بس یہ ہو میرا خواہش ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سے کینیڈا سے کون صاحب بات کر رہے ہیں سید احمد سید صاحب تھوڑا سا اونچا بولیں گے جی میں کافی اچھے سے جی جی فرمائیے میں کافی عر سے خواب میں زینا دیکھتا ہوں سیلیاں ہوتی ہیں نا چھٹ وغیرہ ٹھیک ہے تو وہ عجیب سی بلڈنگ کی میں کسی میں پہنچ جاتا ہوں اور میں اس میں کافی خوفزدہ ہوتا ہوں چڑھتے میں اور پھر اگر چڑھ بھی جاتا ہوں تو چڑھتے میں خوفزدہ ہوتا ہوں اور سانپ دیکھتا ہوں خواب میں کافی عرصے سے جی میرے بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا پیشہ کیا ہے آآ, ابھی تو میں یہاں پر بالکل صحیح ہے آپ کو بہت شکریہ آپ نے کینیڈا سے کال کی جی موتی صاحب کیا اس سے پہلے سے یہ پوچھا کہ دو سال پہلے یہ احتیاط سے بیٹھی تھی پھر اتکا سے اٹھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اپنی گلی سے گزر رہی ہیں تو ایک درک کے نیچے ایک محفل ناد کا اہتمام ہے <تصفح> <تصفح> تو ایک عورت آتی ہی نے کچھ پیسے دیتی کہتی کہ جن کے نام کی محفل ہے یہ ان کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ بہن کا کوئی ایسا عمل ہے میں سمجھتا ہوں پاک ہوگا جو نبی کریم علیہ سلاح اسلام کی بارگاہ میں بیچتی ہیں احتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یا کوئی بھی احتیاط کرتا ہے وہ دھرنا دیتا ہے کہ العالمین جب تک تو وقف نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گی تو یہاں سے یہ جو ہے وہ اشارت معلوم ہو رہی ہے کہ ان کا احتکاف اللہ حب العالمی نے قبول فرمایا اور نبی کریم علیہ سلاح اسلام پر درود پاک پڑنے کی برکت سے آکا علیہ سلاط اسلام کی نظرِ کرم ان پر موجود باشا. ہے اس کے بعد جو نے یہ دیکھا کہ گمبد خزرہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور آکر ان کے سامنے ٹھ گیا اور یہ جو ہیں وہ دعا مانگ رہی ہیں کہ یا الہ العالمین مجھے یہاں کی حاضری عطا فرما بات یہ ہوتی ہے کہ جو اشاک ہوتے ہیں جنہیں وہاں جانے کی تڑپ ہوتی ہے تو کوئی بعید نہیں کہ ان کی تڑپ ہونے کی بنا پر اللہ ابو انہیں وہاں جانے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہوگا تو اپنی نیت کو سچا رکھیں اسی طرح اخلاص کا جذبہ رکھیں انشاءاللہ یہ ثواب آپ کو دیا جاتا رہے گا جی. شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں تھوڑا سا اونچا بولیں گی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میں نے خواب میں خواب کی تعریف پتا کرنی تھی میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی باہر جہاں بھی کبھی جا رہی ہوں تو ایسے ہوتا ہے کہ سب نے پہنی ہوئی یہ جوتی میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی یہ خواب میرے ماموں سب سے بڑے ماموں تھے وہ بھی دیکھا کرتے تھے ان کی اب ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے اس کے بعد میری یعنی انہوں نے بھی جو خواب میں دیکھا تو آپ کے متعلق ہی دیکھا اپنے دیکھتے اپنے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی امی ان کے اپنے میں جوتی نہیں ہوتی کہ آپ میرڈ ہیں انمیرڈ ہیں انمیریڈ ہوں وہ حیات ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کی صاحب ان کا خواب جو ہے کہ کہیں بھی جاتی ہیں جوتی نہیں ہوتی ان کی والدہ محترمہ بھی یہ خواب میں دیکھتی ہیں تو خواب میں اگر جوتی دیکھی جائے تو علماء معبدرین فرماتے ہیں کہ در حقیقت اگر شوہر دیکھے تو اس کے لیے بیوی ہے اور بیوی دیکھے تو اس کے لیے شوہر مم. ہے تو اب یہ دیکھتی ہیں کہ خواب میں جوتی نہیں ہے تو حقیقت بھی ایسا ہے کہ یہ انمیرڈ ہے لیکن انشاءاللہ مستقبل میں ان کا رشتہ ہونے کی جو ہے وہ ضرور امید ہے اور ان کی والدہ محترمہ جو خواب میں دیکھتی ہیں کہ جوتی نہیں ہے اس کا مطلب اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کے والد پر ہلکی ہلکی پریشانی آ سکتی م. ہے یہ ہلکی ہلکی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین ان کے والد کو ان کی والدہ کو بالخصوص اور تمام مسلمانوں کو بالعم تمام بیماری سے محفوظ آمین م. م. شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام آپ کو مفتی صاحب کا السّلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کام سے بات کر رہی ہوں جی میں کراچی سے بول رہی ہوں میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم لوگ اونٹ خرید رہے ہیں اونٹ کے اوپر خرید کے اونٹ کے اوپر سواری بھی کی پیچھے جیسے گاڑی نہیں ہوتی ریسی بنی ہوئی ہے اور پھر میں نے یہ خواب کل پرسوں دیکھا کہ میں روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے سوئی ہوں تو میرے والد محترم آئے خواب میں عید کا دن ہے اور میں چائے بنا رہی ہوں والد جیسے میرے اندر آئے ان سے ایک دم چپٹ جاتی ہوں اور ان کی بھوک یو پیار دیتی ہوں بولتی ہوں میرے ابو آئے میں ان سے لپٹتی ہوں لپٹتی ہوں تو پھر وہ مجھے پیار کر کے تو مجھے نا پچاس روپے نکال کے دیتے ہیں <تصفح> تو دوسری بیٹیوں کو روپے دیتے تو میں کہتی ہوں میرے ابو نے مجھے پچاس روپیہ دیے اور دوسروں کو پانچ پانچ دیے میں اپنے دل میں بہت خوش ہوتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دو خواب میری یہ بتائیے میری بہن کی کوئی پریشانیاں وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو پریشانیاں تو بہت ہیں پریشانیاں تو بہت ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کینیڈا کی کال کے جواب جی ہاں میں وہی جواب دے رہا ہوں کینیڈا سے بھائی نے یہ پوچھا کہ سیڑیاں دیکھتے ہیں اوپر کسی نہ کسی طریقے سے چڑھ بھی جاتے ہیں لیکن اترنے میں پرابلم ہوتی ہے خوف رہتے ہیں اور میں اکثر دیکھنا یہ ترقی کا زینہ ہے تو یہ مواقع آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن آپ اسے اویئر نہیں کر پا رہے اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ حاصل کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو سانپ کا دیکھنا دشمنوں پر محمول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فائنانشیلی حوالے سے آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں جو آپ کو مسلسل نقصان پہنچانے کی در پہ ہیں ہے آپ ایک تو نماز پنجگانہ ادا فرمائے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سور فلت گیارہ متبصورۂ ناظ ابد آخر گیارہ گیارہ بہدو شریف پڑے اپنے اوپر دم لیا کریں اور پانی بھی پی لیا کریں ان شاء اللہ غرب العالمین آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے گا ہفتے میں کم از کم ایک مطلب سب کا خلاف کبھی ہے بالکل ٹھیک ہے اور کالر بھی, بھی, بھی, بھی, بھی, بھی شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں لاہور سے جی فرمائیے گنیش بھائی میں نے کسی سے پہلے خواہ دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے میں عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہوں عمرہ کرنے کے بعد مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا پھر میں دیکھتی ہوں میں خانہ کعبہ دیکھوں میں خانہ کعبہ کو بہت قریب سے دیکھتی ہوں تو جس کی دو کھڑکیاں ہوتی ہیں میں مجھے کہا جاتا ہے اس کے اندر میں جھانک کے دیکھتی ہوں تو اس کے اندر سے بہت خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور بہت ہی اندر ٹھنڈک اسی جگہ پہ اسی جناد البکی میں جگہ دیں جب بھی مجھے موتیں ہوئی جنت البکی میں ہی آئے اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں کال کی جی مکھی صاحب کراچی سے, سے پہلے یہ پوچھا کہ اونٹ خرید رہے ہیں اور اس پر سواری بھی کی ہے اونٹ جو ہے وہ خواب میں اور پہلی مرتبہ ایسا خواب ہے جس میں اونٹ کا تذکرہ ہے دیکھیے اونٹ خواب میں دیکھنا یہ ڈھیر دشمن ہے اگر دیکھیں کہ خواب میں آپ کی طرف بڑھ رہا اس کا مطلب دشمن آپ کی طرف آ رہا ہے لیکن اگر آپ نے اسے اپنا تابع دیکھا آپ نے سواری کی اس کا مطلب دشمن موجود ہے لیکن وہ آپ کے تابع ہیں نقصان پہنچانے کی پوزیشن نہیں ہے اس کے بعد خواب دیکھتی ہیں کہ خواب میں ابو مرحوم کو دیکھتی ہیں عید کا دن ہے اور وہ آ کر جو ہے خوش ہیں اور انہیں جو ہے وہ پچاس روپئے دیتے ہیں باقی جو ہے اپنی الاق کو وہ پانچ پانچ روپئے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے لیے ایسا عمل کر رہی ہیں ولد صالح ہونے کے سے ایسا عمل کر رہی ہیں جو انہیں پہنچ رہا ہے اور اس سے وہ بہت خوش ہیں اللہ العالمین آپ کو اور توفیق مگر وہ تو بیٹی ہونے کا جو تقاضہ جی بالکل جی لاہور سے میں یہ پوچھا کہ خواب حمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں پھر میں یہ خیال آتا ہے کہ کھانا کعبہ نہیں دیکھا پھر قریب سے دیکھتی ہیں تو بہت مختصر مسئلہ کیا جلز بکی بھی جاتی ہیں اور یہ آرزو کرتی ہیں کہ موت آئے یہیں پر آئے تو یہاں پر اس خواب کو دو حوالوں سے میں بیان کروں گا پہلا حوالہ یہ کہ یا تو اللہ رب سے مشرق رب سے مشر فرمائے گا اگر مستقبل قریب میں ایسا لا ہوا تو آپ کی کوئی ایسی تمنا جو سے آپ کے دل میں ان انشاءاللہ اس تمنا کو پورا بالکل ٹھیک ہے اور کوئی کال تو باقی نہیں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے خطوط کے لیے ڈی ون ٹوئنٹی کراچی منتظر رہیں گے اور اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اب آپ سے انشاءاللہ شاء اللہ کے بعد ملاقات ہوتی ہے افطار ٹائم میں لیکن یاد رہے ناظرین اس دعا امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حام جنا Uh a